کیا وہ بہتر ہیں اتب کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بے شک وہ مجرم لوگ تھے